عموماً لوگ یہ کہتے ہیں جب فرض نماز دو ہو گئی تو نفلوں کی کیا ضرورت ہمارے علما کی دلیل یہ ہے کہ فتح مکہ میں حضور علیہ السلام جب آئے تو آپ نے قصر نماز پڑھی اور سنتیں بھی پوری پڑی سنتیں کب چھوڑے جیسے آدمی اسٹیشن پر کھڑا گاڑی جانے والی سنتیں ترک کر فلائٹ اڑنے والی اب سنت ترک کر دی سنت موقع کو شاز اور نادرن کبھی کبھی کسی وجہ سے ترک کرنے میں آدمی کو ناکار نہیں ہوگا اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے یہ دلیل نہیں ہے کیسا وہ عقل سے کہ جب ہم نے فرض نماز آدھی پڑھ لی تو دوسری نماز کیوں پڑھیں پھر تو آپ میرا خاد اکل سے سوچیں تو پھر تو مغرب کی بھی ڈیڑھ پڑے آپ وہ تین کیوں پڑھیں گے یہاں تو عقل کا تو مسئلہ مسئلہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے کیسا کیا ٹھیک تو اس طریقے سے اگر کسی عذر کے بنا پر سننا ترک ہو جائیں شاز اور نادرن تو گناگار نہیں ہوگا اور مسافر کے لیے دوران سفر اگر ایسا کوئی موقع ہو نہ پڑے تو گناہگار نہیں ہوگا مگر کچھ آباری کچھ اس کی وجہ چاہیے اب مثال کے طور پہ ایک آدمی کراچی آیا کراچی آنے کے بعد اس کو ایک ہفتے کراچی میں قیام کرنا تو کیا اجلت ہے جو سنتیں نہ پڑوں کون سا ایسا اجرت ہے جو سننا تنا پڑوں یہ سستی میں لوگوں نے یہ مسئلہ نکالا یہ صرف ایک صحابی کا قول ہے لیکن پورا جس کو کہتے ہیں مفتاب قول یہ ہے کہ وہ سنت بھی پڑھے نوافل بھی پڑھے اور سنت نوافل سے لوگوں کو منع کرنا یا کہا کہ فرض میں قسر آئے تو اس میں بھی قسر کی جائے تو یہ درست نہیں نیکی سے ہوگا